قرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و یہ پاک کی فضیلت میں نے آپ کو امیر سنت کے رسالے دھیانک اونٹ سے پڑھ کر سنائی اس رسالے کو پڑھنے والے کے بارے میں امیر علیہ سنت نے یہ دعا دی ہے یا انداز وجل جو رسالہ بھیانک اونٹ اونچ پچیس گیارہ سترہ آج اکیس سے پچیس نومبر تک مکمل پڑھ لے اسے دین اسلام کا درد نصیب فرما آمین بجاہ ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کرے ہم اسے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں ماہر میلاد ماہر ابی الاول ماہ ربی النور شریف الحمدللہ جلوہ فروغ ہو چکا ہے وہ مبارک مہینہ جس میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ ولی وسلم سلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا اور کسی عاشق رسول نے کہا تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاوا یار سو للّہ تیرا میلاد میں کیوں ناموا یار سو لو جن کا کھاتے ہیں ان اللہ ہم گاتے ہیں اور گاتے رہیں خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ولی و وبارک وسلم تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, بری. حیران ہوں میرے شاخ میں کیا کیا کہوں ہمارے اکالی صلاحت السلام کے اوساف کما حق کو کوئی بیان نہیں کر سکتا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانب صلی اللہ علیہ وسلم. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اکال صلاحت السلام کے مبارک اوساف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا یعنی بے شک آپ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان آپ کی مبارک صورت کی طرح نہیں بن سکتا اس پر محدثین کا اتفاق ہے اور مسلموں بخاری شریف کی حدیث سے پاک میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا مرانی فقد را الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ وضاحت فرمائی دیکھنے سے مراد خواب میں دیکھنا حق سے مراد واقعی دیکھنا باطل کا مقابل حق حق دیکھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہمارے اکالی سلاط و سلام ہیں اس نے واقعی مجھے دیکھا وہ شکل خیالی یا شیطانی نہیں میری ہے سبحان اللہ اور مفتی صاحب نے اس حدیث کے تحت یہ بھی لکھا کہ تا قیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھ ہی کو دیکھے گا بیداری میں بھی آ کے علی السلام کی زیارت ہوتی حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی فلی رحمتہ اللہ علیہ سیونٹی فائیو ٹائم پچہتر بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوائے پورنوار کو دیکھا شیطان میری شکل میں سامنے نہ آئے گا سبحان اللہ تو بعض اولیاء بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کلام کرتے ہاتھ ملاتے معائنکا کرتے ایک بزرگ حضرت شیخ ابو مسعود ہر نماز کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا کرتے تھے اور ایک درود پاک کی فضیلت بھی یاد آ گئی کہ جو پچاس مرتبہ مجھ پر روزانہ درود پڑے قیامت کے روز میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا سبحان اللہ اور ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنے کپڑے پاک رکھو آقا سے باتیں کرتے ہیں آقا سے کلام کرتے ہیں آقا سے ہاتھ ملاتے ہیں اللہ والے نور الدین یاحیا رحمۃ اللہ تعالی نے روزہ انور سے جواب سلام سنا حضرت شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی لے یہ کیسے عاشق رسول ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نہ دیکھوں تو میں اپنے مرتب ہو جانے کا فتوا دوں گا اللہ اکبر اور ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی بیداری کی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی زیارت کی تو حق سے مراد رب تعلیٰ کی ذات ہے اور تو معنی یہ ہوئے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالی کو دیکھا کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آینات آئینائے ذاتیں کبڑیاں ہیں سبحان اللہ تو ہمارے اکالی سلا کو سلام کے خصائص میں خاص اور صاف میں یہ بھی ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے حق دیکھا یعنی واقعی آپ کو دیکھا سبحان اللہ اور حضرت سیدنا شیخ ابو المواحد شاہی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضور کرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے سادات یعنی سیدوں سے محبت کرے اولیاء سے محبت کرے ورنہ زیارت کا دروازہ اس پر بند ہے کیونکہ یہ نفوس قدسیہ اولیاء کرام سید صاحبان لوگوں کے سردار ہیں یہ جن سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناوا رسول اللہ رت اے کندی کتے ویکن تو پہلا مرے نہ جاوا یار اللہ لتے ویکن تو پہلا مرے نہ جاوا یا رسول اللہ آ کر سلا تو سلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن دو رکعت پڑے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص کلو اللہ شریف پڑھے پھر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نبی ضلع ہزار مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا اور جس نے میری زیارت کی اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا تو حالدہ اللہ حرت اپنی عشق بری خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ منتظر ہوں وہ خیران ناز فلم اللہ منت فرش آنکھوں نے کم خواب بسارت کا بچار کا ہے فرش آص بسارت کا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کا دیدار کرا اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پتہ چلنے کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک جس شخصیت کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں ان کے بارے میں دل میں علقا ہوگا یہ بات ڈال دی جائے گی کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں یہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صورت کوئی دوسرا تعارف کروائے گا کہ یہ مدنی آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری صورت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفیس اپنا تعارف کرا دیں گے یہ میں تیرا نبی ہوں سبحان اللہ تو جس نے خواب میں میرے آقا علیہ و السلام کی زیارت کی اس نے آپ ہی کی زیارت کی شیطانات کی صورت میں نہیں آ سکتا بخاری شریف حدیث نمبر 6197, 6197 فرمایا میرے سو علیہ سکس والسلام نے سیون فی میرے اکال ہی سلاۃ شیطان لا مرمنانی فی ری جس نے مجھے خام میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انکری مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت شیخ محمد اسماعیل حقی کی تفصیل میں سورہ نجم کی تفسیر میں لکھتے ہیں جس شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اکالی سلا تو اس سے ناراض ہیں تو یہ زیارت کرنے والا ہمیشہ اچھے حال میں رہے گا اگر اس نے کسی ویران جگہ پر دیدار رسول کی سعادت حاصل کی تو وہ ویرانہ سبزے میں بدل جائے گا کیونکہ بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا, خزا جا رہی ہے اگر کسی نے اللہ علیہ اسلام کی زیارت اس قوم کی سرزمین پر کی جہاں ظلم ہو رہا تھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی جہاں اکالی سلاط اسلام کی زیارت کسی غم زدہ نے کی تو اس کا غم چلا جائے گا کسی مقروض نے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا فرما دے گا اگر کوئی مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی غائب تھا اسے اکالی سلاط اسلام کی زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے صحیح و سلامت گھر لوٹا دے گا اگر تنگ دست تھا تو اللہ تعالی اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا اگر مریض تھا تو اللہ تعالی اسے شفا عطا فرمائے گا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا ہے تجی پہ بھروسہ سا تجی سے دوڑا مجھے جلوائے پاک مجھے جلد وائ پاک رسول دیکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم مجھے جلد پاک رسول دیکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم سبحان اللہ کیا شاء ہماری آکاری سلا تو سلام کی کہ جس نے آپ کی زیارت کی خواب میں اس نے حق دیکھا آپ ہی کو دیکھا جس نے آپ کی زیارت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی کیونکہ آپ آئنائے مظہرے کی ہیں آرحان اللہ جس نے آپ جس خوش نصیب نے آپ کو خواب میں دیکھا وہ انقریب بیداری میں بھی دیکھے گا سرحان اللہ ہم نے پیارے علی سلاط اسلام کے مبارک بالوں کے بارے میں سنا تھا کہ میرے علی سلاط اسلام کے سرے انور کے بال زلف مبارک جو تھی وہ قدرے گھنگریالے آلے تھے سیدھے نہیں تھے کچھ کچھ پیچ خم والے تھے اور آدھے کانوں تک پورے کانوں تک یہ کندھوں مبارک تک ہوتے تھے اور آج ہم پیارے علی سلاط اسلام کے مبارک کانوں کے اوساف سنتے ہیں سبحان اللہ علا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت لاکھوں سلام کیسی اکالی سلاط و السلام کی کانوں کی قوت سماعت تھی اس سے اندازہ لگائیے آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے عرض کی پہلے آپ کا جلوہ دیکھتے رہے اور آکالی سلاۃ نے فرمائی چچا کیا بات ہے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ مسلمان تو ابھی ہوا ہوں مگر میں آپ کی ذات سے بچپن سے متاثر تھا میں نے دیکھا آپ جھولے میں ہوتے اور چاند سے باتیں کرتے چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر چلتا تھا وہ پیارے کالی سلا تو اسلام نے فرمایا چچا جان یہ تو بات کی باتیں ہیں آپ کو میں اس وقت کی باتیں بتاتا ہوں جب میں شکم مادر میں تھا مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں شکمے مادر میں لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا تھا اور اسی طرح شکمے مادر میں چاند کے عرش آزم کے سامنے سرب سجود ہونے کی آواز کو بھی سنتا تھا ہمارے اکالی سلاط اسلام کے کانوبارک ایسی قوت سماعت رکھتے ہیں اور ایک روایت میں ہے ہماری مزان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ کی مبارک زلفوں کے درمیان دونوں سفید کان فہران اللہ یوں محسوس ہوتے جیسے اندھیرے میں دو ستارے چمک رہے سہران اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے آپ کی اتباع نصیب فرمائے آپ کی اطاعت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم